بسم اللہ علی محمد محمد. علیکم ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر سات سو اٹھاون چار سو ہے یعنی 400 سو افراد کے درست کی تعداد ہے اور سات سو اٹھاون جو شروع سے ابھی تک کے روز کی, کی تعداد ہے ہمارے سلسلے اسم مقندس آسمال اس مقدس سے یا خبیر الخبیر کے جو اور معنی اور بیان کیا ہیں اس سلسلے میں ہے تو اس سلسلے میں جو ہے آج یہ تعلقی درج ہے آج کے بعد میں جو ہے نا قول المشائی تریقت کے جو مشائق ہیں اور خوشی بزرگان نے انہوں نے اس قسم مقدس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے وہ توضیحات ہم آج کے درمیان آپ کو پہنچا دیں گے فرماتے ہیں طریقت کے مشاعر نے اس عسم مقصم کے سلسلے میں فرمایا متن جس کسی کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ خبیر ہے تو وہ تغاہ کے لگام کو نہایت مضبوطی سے تھامے رکھے گا جس کسی کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ خبر ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے میری تمام اعمال افطار افطار ہر چیز سے وہ ذات اقدس باخبر ہے خواتین جس کسی کو یہ معرفت حاصل ہو تو وہ توا کے لگام کو نہایت مضبوطی سے تھامے رکھے گا اور کبھی اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا اور ہر نو خواہشات کے راستے کو بند کر دے گا جنانچہ مولا علی علیہ السلام مولا علی بن الحسین علیہ السلام, نے، محمد بن علیہ السلام نے فرمایا من اراد عزن بلاشیر بلا سلطان بلا فخراسی یہ حدیث جو ہے کتاب لَوَا مِقِ الْبَائِنَاتِ امام رازی نے اس کے سفر نمبر 237 پر یہ حدیث مقدس لکھا ہے حدیث کا تجمع یہ جو شخص کسی اشیرہ و خاندان کے بغیر یعنی قوم قبلے کے بغیر عزت چاہتا ہو اور جو جو کوئی کسی قسم کی بادشاہت کے بغیر ہیبت اور دب دبا چاہتے ہو اور کسی قسم کے فخر کے بغیر غینا و توانگری و امیری چاہتے ہو تو اسے چاہے کہ معاشیت کی ذلت سے نکل کر اللہ کے اطاعت کا عزت اختیار کرے ہاں جی یہ مولانا اس مقدس حدیث کے جو فرمایا ہے فرمایا ہاں جی فرمایا جو شاذ ارادہ کر عزت کا بلا بہوں بدونے کسی قوم کا بھی وحیبت ان روب اور دب دب آشان بنا بلا سلطان انبیدوں نے بادشاہت کی اور غنن اور ایسی بینیازی بلا فقر کے مغیر ان کے احتیاس کے مغیر یہ تین چیزیں کوئی چاہتے ہو تو اس کو چاہیے تو اس کو چاہیے کہ گناہوں کے ذلت سے نکل کر الہ اعزت طاعت اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور بندگی کے عزت تک پہنچائیں جائیں۔ اور خواہشات نفس کو ترک کریں اللہ کی مکمل بندگی کریں کیونکہ اسی میں ہی خیر دنیا و آخرت ہے اور عزت و حبت دنیا و آخرت اور عزت و حبت دنیا و حرت بھی ہے اسی میں آخر نے تھوڑی سوجے لکھا نمبر ساتھ جو مولو کتاب خصوصیت اسمان حسنا ہے امام غزالی کا قول نقل کرتے ہو فرماتے ہیں امام غزالی نے فرمایا الخبیر جل جلال وہ ذاتے جس سے کوئی پوشیدہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے اور اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں کوئی معاملہ جاری نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز حرکت کرتی ہے اور نہ ٹھہرتی ہے اور نہ کوئی نشر پریشان ہوتا ہے اور نہ مطمئن مگر یہ کہ اس خبیر ذات کو ان سب چیزوں کا ایک خبر ہے اور خبیر بے علیم کے معنی ہے خبیر بے علیم کے معنیٰ میں لیکن علم کی جو ہے نسبت پوشیدہ رازوں کے جاننے کی طرف ہو علم کی نسبت جو ہے پوشیدہ رازوں کے جاننے کی طرف ہو تو اس کو ہے اور اس کے جاننے والے کو الخبیر کہا جاتا ہے تو یہ تو غزالین المقصد تھری سات پر ذکر کیا بیہ والی اجمان حسن صبح تین سو تو خبیر کے معنی میں بحبر جو ہے ہاں معنی اس جملے کے ہیں یہ ہوں گے خبیر کے معنی ہیں باخبر تو معنی جملے کے یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے اس لیے حواس کے ذریعے اس کا اضراب نہیں کیا جا سکتا اللہ لطیف ہے اس لیے اور خبیر ہے اس لیے ساری کائنات کا کوئی ذرہ اس کے ان کے علم و خبر سے باہر نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے خبیر ہے لیکن کا ساری کائنات کا کوئی ذرہ ان کے علم و حواظ سے باخواد نہیں خسیت آسماء کے صفحہ نمبر 318 پہ اس لغوی بحث کا خلاصہ یہ پورا شروع صاحبی تک کہاں خلاصہ بندہ کے پیش کرو اس لغوی بحث کی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ الخبیر ہے یعنی اس ہر چیز کے حقیقت و این ذات کا مکمل علم ہے اور اس کے تمام خصوصیت سے مکمل باخواد ہے اور مخلوق کے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے اور کوئی پوشیدہ پوشیدہ نہیں بلکہ اسے ہر چیز کا علم ہے اور اسی بنا پر ہاں جی اسی بنا پر کل کل, کل وہ ذات تمام بندوں کے اعمال سے کل یعنی کل یا نکل قیامت کو ہاں جی اور اسی بنا پر کل یا نکل کل قیامت کے دن کل ذات تمام بندوں کے اعمال سے میدان قیامت میں خبر دیں گے اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کو سب پتہ ہے اور کوئی چلا نہ سکے گا اللہ تعالیٰ جو خبر دیں گے اس کو نہ سکے گا یہ سب مقدس قرآن پاک میں پینتالیس مرتبہ آیا ہے ہاں جی تو اس کی مزید توجی ان شاء اللہ ہم جو یقینی دفعہ آیا, آیا ہے ان میں سے انشاء اللہ ہم دوسری بحث میں کریں گے ابھی جو ہے اس باعث کا جو لوبی بحث یہ ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے الحبیب ہے یعنی اسے ہر چیز کی حقیقت ہوا ذات کے مکمل ہے اس کے تمام خصوصیات سے مکمل باخبر ہے معلوم کے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے اور کوئی پوشیدہ اس سے پوشیدہ نہیں بلکہ اس سے ہر چیز کا علم ہے اور اسی بنا پر کل قیامت میں ہاں وہ ذات تمام بندوں کے اعمال سے میدان قیامت میں خبر دیں گے اور کوئی جڑلا نہ سکے گا لہذا جذہان گرامی ہمیں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کیونکہ اسماء کو جو ہے توضیحات کا میرا محصل یہ کہ ہم پر مان انسما پر پوختہ ایمان لائیں ان اسماء رضا کے معنی مفہوں کو سمجھیں اور پھر ان پر ایمان رکھیں جب اللہ خط فن مرم میں خبیر ہوں میں لطیف ہوں, محبیر ہوں, محبیر ہوں, محبیر ہوں <تصفح> تو پھر ہمیں اس میں انکار کی کوئی گنجائش جب جا. ہمیں خبیر الطیف کے کی معنی کیا ہے توخلطیف کے معنی انتہائی باریک بینی کے ساتھ وہ ذرات جس کو آج کی کیمرے کے یہاں بھی نہ دے سکے اللہ تعالیٰ کون صاف کو میں ایک معنی نہ اس کو کرم کھانے والے ہے خبیر کے معنی بہت باخبر نہایت باخبر ایسی جس جس سے اس کائنات کے کوئی چیز اس سے جو اس کے علمی عطح سے اس کی خبر سے جو ہے نہیں ہے اس کے علمی سے نہیں ہے. اس ہر چیز کو خبر ماشاء اللہ کو تمہارے تمام احمد کا جو ہے علم ہے میں. میں ہر چیز سے باخبر ہوں لہٰذا بندے ہوں ان کے سے سم پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے احمد کے اندر کے کیستاخ کریں اور گناہ کے طرف جانے سے نے آپ کو بات رکھیں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ کے علم میں ہے ہاں جی اللہ کے سامنے جو بھی گناہ کریں, اللہ کے سامنے کریں نیکیاں کریں تو بھی اللہ کے سامنے کریں گناہ کریں تو بھی اللہ کے سامنے کریں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کر نیکیوں کا ناؤ پہ سزا دے گا اور آپ کو نا پیش کرے گا آپ اس کو جڑلا نہیں سکیں گے ہاں جی لہٰذا نگرانی اس مقدس پر پورا پختہ ایمان رکھتے ہوئے اپنے کردار رفتار گفتار کے اشلاح کریں اور خود کو ایک بات ہوا انسان بنانے کی کوشش کریں اللہ سے دو اللہ تعالیٰ صاحب کو ان آسمان پر بہت ایمان رکھتے ہوئے سچم اور بننے کی توفیت